آپ مجھے اور اس آدمی کو چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیتیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی تھیں جس کا دین حق سے ایناد اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت حد سے تجاوز کر گئی تھی اس واقعے کو محمد بن اسحاق نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ نے جو بڑی عمر کا آدمی تھا اہل قریش سے کہا کہ حج کا موسم آ رہا ہے قبائل عرب کے وفود آئیں گے اور محمد کے دعوی نبوت کی خبر ان کو پہنچ چکی ہے اس لیے تم سب کسی ایک بات پر متفق ہو جاؤ جو اس کے بارے میں تم لوگ وفود عرب سے کہو گے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ محمد کو کاہن بتائیں گے تو اس نے موافقت نہیں کی لوگوں نے کہا کہ ہم اسے مجنون کہیں گے شاعر کہیں گے اور جادوگر کہیں گے اس نے کسی رائے سے اتفاق نہیں کیا بلاخر اس نے خود ہی کہا کہ مناسب تر بات یہی ہے کہ اسے جادوگر کہیں گے جو اپنے جادو کے ذریعے آدمی اس کے باپ اس کے بھائی اس کی بیوی اور اس کے خاندان والوں کے درمیان تفریق کرا دیتا ہے چنانچہ سب اسی رائے پر متفق ہو گئے اور قبائل عرب میں سے کوئی قبیلہ ان کے پاس سے گزرتا تو اسے کہتے کہ محمد کی بات نہ سننا وہ جادوگر ہے وہ تمہیں مسحور کر دے گا تو ولید کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی مذمت بیان کی جیسی کسی کی نہیں کی معلوم ہوا کہ جو بھی حق سے اعینات رکھے گا اور اس کی مخالفت کرے گا اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں رسوا کرے گا اور آخرت میں اسے بدترین عذاب میں مبتلا کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی جس شخص کو میں نے اس کے ماں کے بطن میں تنہا پیدا کیا نہ اس کے پاس مال تھا اور نہ اولاد تھی اس کو میرے لیے چھوڑ دیجیے اس سے آپ کا انتقام لینے کے لیے میں کافی ہوں اور جب پیدا ہوا تو میں نے اس کی پرورش کی اسے مال کثیر دیا اور نرینا اولاد سے نوازا جو ہر وقت اس کے آس پاس رہتے ہیں انہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے ان سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے اور اپنے کاموں میں مدد لیتا ہے میں نے اس کے لیے تمام دنیاوی اسباب مہیا کر دیے یہاں تک کہ اس کی تمام ضرورتیں اور خواہشات پوری ہونے لگیں مجاہد کا قول ہے کہ ولید کے دس لڑکے تھے ان میں سے خالد عمار اور ہیشام نے اسلام قبول کر لیا تھا حافظ ابن حجر نے الحصابہ میں لکھا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ خالد اور ہیشام نے اسلام قبول کیا اور عمار حالت کفر میں مرا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان تمام دنیاوی نعمتوں کے ساتھ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اسے آخرت کی نعمتوں سے بھی نوازوں گا ایسا نہیں ہو سکتا اس کی یہ خواہش ہرگز پوری نہیں ہوگی اس لیے کہ اس نے ہماری آیتوں کی صداقت کا یقین کرنے کے بعد ان کا انکار کر دیا اور حق کو پہچاننے کے بعد اسے قبول نہیں کیا میں اسے بدترین عذاب سے دوچار کروں گا ترمضی نے اب سعید خدی رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ اسے جہنم میں آگ کے پہاڑ پر چڑھنے کا حکم دیا جائے گا جب بھی چڑھنے کی کوشش کرے گا گر جائے گا اور وہ ہمیشہ اسی حال میں رہے گا